دوست آج اس میں رنگیر اور فرنگی فطروں کو ظاہر کرنے والی بیان کرنے والی نازم ابلیس کی مجلس سے شورا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 آزادی ازاد کی زندگی, ازاد کی زندگی بسن بسن بسر رکھا پھر کا دین ماں عزت مال جان جا ہر جیز جیز جیز یا حکومت یا صرف کما رہے اس کا ہو سال بھر بیان کریں گے میں سناتا ہوں اس کا توڑا گیا فاصلہ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 مزید وضاحت مزا تھا بال بال پانی خلاصہ سمجھ دنیا. آ گیا نا یہ خلاصہ نہ سمجھاتا تو یہ بالکل بےکار ہو جاتا سارا بیان بےکار ہو جاتا ابلی صاحب کھڑے ہوتے ہیں سر شاف کرتے ہیں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 اور یہ یہاں پر آ گئے انسان دون کی تمناؤں کا خون ہو گیا پوری نہ ہو سکے برباد ہو گیا اس کی برباد پیار جاتا ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا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 خواب دکھا دیا کہ تُو کا پوری دنیا میں نے مسجد میں مندر کر کہتے ہیں ان کے تھا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 جم ع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 Hey, Azal!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 اگر وہ مکان اگر سوچ ملے تو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 Yeah, Obama!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 ساری شری مستفا سارا دین سارا ختم کر کے جا جی بزرگ کبالی دسن دا مطلب ہوں اپنا درویش اپنا درویش اپنا ہی فقیر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 یہ آپ کوئی مطلب سجدا یہ لال پیدام آپ شریعت متحر نے اور نبی واحد شریف لکھن والا حضرت معاوج میں بولو سارا پوری کتاب اپنے جیسا بشر کو کہ بشرے سے لوگوں نے ہاں باہر ہاں بندگی صرف صرف اللہ تعالیٰ بندگی کتاب ہے روزی اللہ تعالیٰ دربار قبضہ کون کی سکنے سامنا قبضہ ملنی ہے ایسا ہیسا تکت خوالی دو سو سو تین دو دواد کیا کاتبِ دو وحی خود, خود, خود معاوی عبود لکھا فرمایا دربیشن کدی کدی رو گان کے نماز نے سوفی ملاٹے طواف و حج مشیر کہہد پیا پہ ہوں طواف حج والے پاس جال جال جال مام مام مام اے تو ہے تواف حجی کہاں ماں اگر بات تو کیا ہے تواپ حجی کہاں ماں اگر بات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 سیانے آدھے مردہ لبا پہ دس رہا میں رہے ہیں رہا پتہ نہیں کیا رب نو سمجھے ماسٹر آ جائی ل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 ہنگام باقی, باقی مسلمان تیمی دا جہاد کس کی نوبی ہے یہ فرمان جدید کس کی نوبی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 اچھا ہے وہ کہتے ہیں جو پہلا مشین پھر اٹھا انہیں لگتا ہے آپ تازہ فتنوں سے کوئی خبر ہے کون کہتا نہیں ہوں میں بتاتی ہے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 ت نے کیا نہیں مگر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 شہارت کا داری نظام چک کے پراپ نہیں روٹی کپڑا تیسرا مشیر اپنی وہ جو میں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 کہ سارے فرنگی جادوگر جنہیں ہیں جن وہ جناب کے لیکن مجھے ان فرنگیوں फरे کی فراست پر اور باطنی نگاہ پر اب اعتماد نہیں آتے کیوں جی وہ یہودی فتنہ وہ روح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 ہوں فکیران عربی کا بکولا ہے شانو دیے جیدی گواہی دشمن دین یہ گواہی دشمن ہوں فکیران کی گواہی دیکھے سنا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 حوسلہ کرو پام کلیسا مذہب والے درویش میں سارے کلندرا نچتے پیر دربار <cinhos> <athletes> <gazans Infleoren> <local restraint> <tele Rosie>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 بڑی پکیل شیشے کا پیال ہے فطرت نے کیا ہے نظام ہے مالدارا سکتے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 سانا اس مرترو کٹ دن خلاف آج اللہ مومن کو بھروسہ کا سہارا جو جانتا ہے اس پہ روشن بات میں ایام ہے جانتا, ہے, ایسپیرشن, ایام جانتا ہے جس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 کہ می پک پک اس دا حال بنیا جانتا ہوں جانتا ہوں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 بابا جی گاڑی اج دے مسلمان نے یہاں دین بھی وہی سرمایہ داری ہے یورپ جب تیار کیتا ہے یہ بھی سارے نام فرما بردار تابے دار چل پیچھو چلانے بنے کھڑے نے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 کی مطلب چلے گئے امت دی زندگی دے انقلاب دا پیغام و دا دے سامنے ہاتھ کر کے <تصفح> وہ کوئی نہیں رہے ہاضر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 چیلیا نو ہاتھ اون دیا تے گا جی تیرا وڈیرا کن ہاتھ لائی بیٹھا ہائے ہوئے میں تنوع کی دسا میرے پوچھتے نہ میرا بوجھ میرا بوجھ میرا فی کرا فکر الحد اللہ کر پیغمبر کا جو مطلب ہے تقریری سلسلہ چننا نہ کل جانا بالکل بند کر دون مشیر بادشور شور لگے گا میں کنا ہاتھ لا میں پوچھتے ہو زن گشتیاں ناموسے عزت دی حفاظت دی کرتا سچی دوسری عزت کی حفاظت پردے کی گلے حضرت معلوم ہویا سڈا اقبال جو شرح دس گیاٹ پہ نکلتے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 رب وہد دی امانت تیرے کو، خبردار تالک مالک ترشک اسلام آخ گا تر امانت ربانت رونی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 وہ اندہ کیا کمال ہو رہا کہ فکر و عمل کا انقلاب کیا ہو کہ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین یہ عقیدہ دے دے سائی سو سو سو ابلش کہہ رہا تھا عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئی تو خوب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 دھوے بے fi... سٹ ڈراج جگڑی رو رکھا جی تا کر کے میرے پوترا ذرا توجہ کری مذہبی جگڑ والے <سؤال> مولویوں تے کوئی پابندی نہیں نا چیز نے نبی دی شرح در کھولیا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 بند ان تو پہلو آدم علیہ السلام تو انسانیت شروع ہوئی نہیں پہلو انسان ہے سنتی ہزار سال پہلو انسان سن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 جی ہاں جی کسی بھی جماعت میں ہو کسی بھی تنظیم کسی بھی جماعت میں ہو کسی بھی مذہب میں او روحانی سیکھنے کے لیے ہماری میں بڑھ جا بڑھ بڑھیا یہ پورا روحانی بڑھا کے اندروں نہ کٹا کے دیرا کی ہماری ہوٹل کھل رہا ہے تم اسے بھی گان رکھو ایک دار سے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 سے اے حیات. شیر بنا بنا کے سناوی درویش درویشانیاں گلان سناو سنا جڑیا آخر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 رو رو ہر پاسے ویکے گا پاسے نہیں ہونا رو سارے یہ تریقے سن اند اندر چل جے جی رونا تو نہ بدلے تو پھر آ گئے آخر داوانا. بسلان اسلام جی میں خطرہ شیتان بچتا ڈر بچتا مردہ نچدہ ہے یا اس خطرے <متحدث> توفیقت خطرہ تاکہ ساڈے بزرگا دیا آرزو ہون نہ ہو